آخری دو صورتیں یہ گویا کے قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں نادل ہوئی ہیں مدینہ مرورہ میں اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دیت تکلیف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مطلب توہین رسول کی جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا اور خون نکل گیا تو ذوفتاری ہوا ہے ہوا تو بیہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم نظام نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو نوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عصمت ملی ہے ایک بزرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی فلق فلق ویسے تو یہ لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں فالق الاسماح رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سفیدہ شہر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب و تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چار کر کے اس کو وجود بخشا ہے عدم سے عدم محض سے کریشن ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل آوز برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تقسیم کا نقس کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن ادا کرتے پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرک کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قُلْ و بِرَبِّ فرق من شر میں ما خلق. یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شہر نہیں ہے بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا کھولے کل انسانوں میں انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق السان و انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے ان خلق نل انسان فی آثر تقوین لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادری وجود ہے اس میں تو ذوق بھی ہے اِن انسان خلق حلوا ادا مسعود شروع و جزون و ادا مسعود خیر و منوا یہ تمام چیزیں جو دل میں رکھیے کل آؤز و بے رب الفلق من شر ما خلق جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اسے اے پرور نگار پناہ میں آتا ہوں وہ منشر غاز وقف خاص طور پر یہ رات کی ڈھانپ لینے والی جو ہے رات اندھیرا یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے سیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے منشر غاز ازا وقف سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں ممن شر نفاسات اور جو عورتیں گاٹھے باندھ کر پھونکے مارتی ہیں یا جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفری عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے ان کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بالفعل فیل یہ اور شے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شہ ہے تو بالفعل فیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں اچھے وظائف ہیں ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کاویز گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں تو اللہ تعالی سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وہ من شر ہا سے دن حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتاب ہے عین العین حق کہ اگر انسان اس حادثے نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سنچکروں میں نہ پڑے یہی معاوضت اللہ نے جو محمد اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تاویزات ہوتے ہیں اور وہ دندا بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے بارک اللہ علی و نفاانی ویات کم بل